اصل میں یہ حدیث شریف میں بد مذہب بے دینوں کے لیے فرمایا جس کو امام اکیلی نے نقل فرمایا اور امام اکیلی سے آلہ فاضل بریلوی نے فتح و رضیہ میں نقل فرمایا کہ بد مذہب بے دینوں کے ولا تو ولا توشار ان کے ساتھ پانی مت پیو ولا توم ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ ایسے جو کچھ بھی آپ کے پاس آئے ہیں تو ان سے صرف نظر کی جائے اس لیے کہ ان کے نزدیک ہمارے نزدیک نا پاکی ناپاکی کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں آپ کے ذہن پہ بار تو گزرے گا مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری یہاں پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا میرے پاس کتاب موجود ہے مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی وقار الفتاح وقار الفتاوا میں شیا حضرات کے فکر سے ایک جزیا مولانا نے نقل کیا وہ یہ کیا کہ مٹکے میں اگر پانی ہو دیکھیے پاکی اور ناپاکی کے مسائل کتنے عجیب و غریب اشیاء کوئی مٹکے میں پانی ہو اور کتا منہ ڈال کر پانی پی لے یہ پانی ناپاک ہو جائے گا ٹھیک اور مٹکے میں کتے نے اگر پیشاب کر دیا تو پانی پاک ہوگا دلیل کیا ہے کتے کے پانی پینے سے پانی کم ہوا ہے اور کتے کے پیشاب کرنے سے پانی بڑھا ہے نا کم تو نہیں ہوا کیوں ان کی کتاب میں موجود ہے پاکی ناپاکی کے مساوے مفتی وقار الدین صاحب نے اپنے فتوا میں یہ نقل کیا کتاب ہمارے پاس موجود جب چاہے آپ ملازمہ فرما لیجیے تو جن کا عقیدہ یہ ہو کہ مٹکے میں کتا موت دے تو پانی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پانی پاک ہو گیا اب آپ کا جی چاہے تو کھائیے اور پیئے مسئلہ ہم نے بتا دیا